کسی نے کہا کہ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی قرآن مجید کو زمین پر پھینک دے تو کیا حکم ہے سب سے پہلے تو مفتی اس آدمی کو بلائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے کسی پر الزام لگا کہ شخص نے قرآن مجید زمین پر پٹک دیا زمین پر پھینکا اور اس کو لوگ بچانے کے لیے کہیں کہ بھائی نہیں نہیں اس کا دماغی توازن خراب تو مفتی اس کے دماغی توازن کا پورا انٹرویو لے گا کیا دماغی توازن خراب ہے کیا ڈاکٹری سارٹیفکیٹ کچھ ہیں کسی طبیب یا اطیبہ سے اس نے علاج کرایا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماض اللہ اس نے قرآن مجید زمین پر رکھ دیا تو تعزیرات پاکستان ٹو سی میں اس کو پھانسی کی سزا ہو گا. کسی نبی کی اس نے مستعفی کی ہو کسی بھی نبی کی اور حضور علیہ السلام کی مستعفی کی یا قرآن مجید کے توہین کی ہو تو اس کے لیے ہمارے یہاں Uh, 295C جو ہے وہ ہے اور اس میں پھانسی کی سزائے ایسے آدمی کو اب اس کو پھانسی سے بچنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ مفتی سے پتوا لینا گا اور مفتی اس کی حالت کو دیکھے گا کیسی گفتگو کر رہا کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں لوگ کہنے لے کہ جی, میں نے غصے میں نا اپنی بیوی کو تلاک دے دی مجھے ہوش ہی نہیں تھا بالکل تو مفتی کا کام یہ ہے کہ ہر تدبیر اپنائے اچھا اب جیسے کوئی صاحب آئے جب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہوش نہیں بھائی جب ہوش نہیں تھا تو پیسے کیسے پتہ لگا کمبت کی بیوی کھڑی ہوئے سامنے جب ہوش ہی نہیں ہو سکتا کھمبے کو طلاق دے دیا ہو سکتا چارپائی کو طلاق دے دی ہو سکتا بہن کو دے دیا بہن سامنے آئے کہ میں تجھے تین طلاق نہیں نہیں کہنے تھی تو بیوی تو بھی بے ہوش کام تھا نہ کہاں بے ہوش تھا پھر یہ لوگ غلط فتو دیں اور مفتی ظاہرے کے سوال پر سوال سن کر اس کا جواب دے گا تو اس کو اس طریقے سے چیک کرے گا واقعی اگر اس کا دماغی توازن خراب بالکل بل ہوش میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور مفتی اگر یہ کہتا کہ جناب اس کا انٹرویو لینے کے بعد پتا لگا کہ یہ تو دماغ والا ہے تو ایسا آدمی اس نے توہین کی غرض سے پرانے مجید کو زمین پر پڑھتا ایسا آدمی دائر اسلام سے خارف ہو جائے اس کو دوبارہ کلیمہ پڑھنا پڑے گا اور دوبارہ اگر بیوی رکھتا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا اور آج تک جتنے عمل کیے سب ضائع ہوگا اب آج سے مسلمان بن کر کے عمل شروع کرے گا